کیا مولا علی اور اہل بیت کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ وجمعین کو علیہ السلام کہنا صحیح ہے یہ منع ہے صدر شریعہ بدر طریقہ فتح امجدیہ میں چوتھی جلد میں جو ارشاد فرماتے اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ سلام تحیت نہیں ہے علیہ السلام مانا اس کے کیا ہے اس پر سلامتی ہو اس پر سلامتی ہو جیسے جبریل علیہ السلام حضرت جبریل پر سلامتی ہو یعنی ان پر سلامتی ہو اب ہم باہمی طور پر ملتے ہیں تحیت جسے کہتے ہیں سلام تحیت السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو سلام علیک بھی اگر کسی نے کہا تو اس سے سنت سلام ادا ہو گئی اور سامنے والے کو اس کا جواب دینا واجب ہو جائے گا علیک کے معنی ایک اور وہ جو سلام اصطلاحی ہے یعنی حضرت میکہ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام جیسے ملائکہ اور انبیاء کرام یہ ان کے ساتھ خاص ہے علیہ السلام انبیاء کرام اور ملائکہ کرام کے ساتھ خاص ہیں یہ دیگر مومن مومنادِ دی اہل بید کرام یا صحابہ کرام کے ساتھ یہ علیہ السلام لگانا درست نہیں ہے یہ صرف انبیاء اکرام علیہ السلۃ السلام اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہے اللہ تعالیٰ عالم